اور ان تشکرو يرضوا لكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي امه و على اله واصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي امه و على اله واصحابه وسلم میرے معزز مسلمان بزرگو عزیز بھائیو اللہ ر کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کرنے والے مجاہدے کر گئے اور مشکتیں اٹھانے والے مشقت اٹھا گئے تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم کہاں اتنے مجاہدے اور مشقتیں اٹھانے والے ایک آسان کا نسخہ اللہ نے بتایا ہے و ان تش کرو اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا وش يَرْضَوْ لَكُمْ تم اگر اس کا شکر کرو گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا تو شکر ایسی عبادت ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ اسے عذاب نہیں دیا کرتا نہ دنیا کا نہ آخرت کا ما یفل اللہ بدابِ کو منشکر تم مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں اگر تم اللہ کا شکر بجا لو مجھے کیا پڑی تمہیں شکر عذاب دوں اگر تم اللہ کا شکر بجا لو حسن وسیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی کو اللہ چھوٹی نعمت دے اس پہ وہ اللہ کا شکر بجا بجا لائے پھر اللہ اس سے بڑی نعمت دے دے گا پھر اس پہ اللہ کا شکر بجا لائے اللہ اس نعمت میں اور اضافہ فرما دے گے اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ سچا ہے لا ان شکر شکر کرو گے میں اور دے دوں گا تو قسم کھائی جا سکتی ہے کسی کو اللہ نے خوبصورتی دے دی اور اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لائے تو قسم کھائی جا سکتی کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا کسی کو اللہ نے روزی دی قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اگر یہ اس پہ شکر بجا لائے تو اللہ اس کی روزی میں اضافہ فرما دے گا قسم کھائی جا سکتے کھائی جا سکتی ہے کسی کو اللہ اطمینان اور سکون دے دے اس نعمت پہ وہ اللہ کا شکر بجا لائے اللہ اس میں اور اضافہ فرما دیں گے کسی کو اللہ نے اولاد دے دی اور اس پر وہ اللہ کا شکر با جالا قسم کھائی جا سکتی ہے اللہ اس اعلان اور اس اولاد میں برکت دے گا شکر ایسی بڑی نعمت ہے ایسی بڑیا عبادت ہے الشکر قید الموجود وصید المفقود جیسے اونٹ کے پاؤں میں رسی ڈال دی جائے تو اونٹ قید ہو جاتا ہے اسی طرح شکر کے بدولت نعمتیں ایسی محفوظ ہو جاتی ہیں ایسی محفوظ ہو جاتی اس لیے پہرا نبی فرمایا کرتے تھے کہ جسے اللہ اس دنیا میں چار چیزیں عطا فرما دے اسے تو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو گئی ایک ذکر کرنے والی زبان دوسرا شکر کرنے والا دل تیسرا صبر کرنے والا بدن اور چوتھی فرما بردار اور اطاعت کرنے والی بیوی اسے تو دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئی خیر نصیب ہو گئی شکر ایسی بڑی عبادت ہے الشکر قید الموجود وصید المفقود یہ شکر کی عبادت نعمتوں کو شکار کرتی ہے اور دور دور سے نیمتے کھینچ کے اس کے جھولی میں ڈال دیتی تو اللہ کریم شکر سے راضی ہوتا ہے ل ان شکر تم و ان تشکر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا تم شکر کرو ایسی بڑی نعمت ہے ایسی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کا دیا ہوئے پر دل سے اللہ کا شکر ہو زبان پر بھی اس شکر کے تذکرے ہوں اور اللہ کی ہر نعمت میں اس کا خیال رکھا جائے کہ کس کا دیا ہوا ہے کس کی نعمت دی ہوئی ہے کہاں سے ملی ہوئی ہے وہ ہمارا بھی کم نعمت انفمن اللہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے یہ اندر موجود ہو پھر جب نعمت کو استعمال کرنے لگے ایک لمحے دیکھ لے کہیں محسن اس میں ناراض تو نہیں ہوگا اس نعمت کے استعمال میں کہیں ناراض تو نہیں ہوگا اس نعمت کے استعمال میں اس محسن کا خیال رکھا یہ اس نعمت کا شکر ہے دل کے اندر یہ ہو اما بھی کم بھی نعمت اللہ میرا کمال میرا ہنر میری میری کوئی خوبی نہیں یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ آج میں اس حیثیت میں ہوں اس حال میں ہوں یہ نیمتے میرے پاس ہیں یہ سب اللہ کا فضل ہے زبان پر بھی اس کا شکر ہو اس کے تذکرے ہوں تعریف کے الحمد اور جب بھی اس نے محسن کی عطا کردہ نعمت کو استعمال کریں تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیں اس سے محسن ناراض تو نہیں ہوگا اگر یہ کر لیا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اس شکر کرنے والے سے میں راضی ہو جاؤں گا پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ میں اسے عذاب نہیں دوں گا اگر اس نعمت پہ یہ کر لیا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نعمت میں اور اضافہ کروں گا پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس نعمت میں اور ترقی دے دوں گا یہ شکر بجالا ہے نعمت پر کہ اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کا کمال ہے اس کا فضل ہے زبان پر بھی اس شکر کا تذکرہ ہو الحمد اللہ کا دیا ہوا ہے سارا قرآن اللہ کا کلام اس کا خلاصہ سوریہ فاتحہ اور سارے سوریہ فاتحہ کا خلاصہ اس کا پہلا کلمہ الحمدللہ الحمد تو بتائیے شکر کتنی بڑی عبادت ہے سارا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں اور سوت فاتحہ کا خلاصہ پہلے کلمے میں الحمدللہ اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے شکر کی عبادت کہ جنت میں نہ رقو نہ سجود نہ زکوٰۃ نہ خیرات نہ کوئی اور عبادت لیکن جنت میں اگر عبادت ہوگی تو یہی شکر کی عبادت ہوگی اور یہ کہے گا الحمد اللہ حدانہ الحمد للہ حدانہ وہاں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے اس کو جنت میں بھی رکھا ہے شکر وہاں بھی ہوگا تو میرے عزیزوں ہر شخص چاہتا ہے نیمتوں تو بری زندگی ہو اللہ راضی ہو جائے نیمتے محفوظ ہو جائے نیمتوں کے ارد گرد بار لگ جائے حفاظت کی تو بھائی آسان سے عبادت ہے اللہ کے شکر کی عادت ڈالو جب اس کی عادت ہو جاتی ہے آدمی کو اللہ شکر کا مقام عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کا احساس نیمتوں میں بڑھ جاتا ہے تکلیفوں کی طرف احساس کم ہو جاتا اگر تکلیف بھی آتی ہے تو یہی سوچتا ہے ہزاروں نیمتوں میں ایک تکلیف آ تو کوئی بات نہیں اور جب یہ نیمتوں پہ شکر نہیں کرتا تو تکلیف تکالیف کا احساس بڑھ جاتا ہے نیمتوں پہ نظر نہیں جاتی ہزاروں نیمتوں میں ایک تکلیف آ گئی تو نظر اسی پہ دے جائے گی کہ میرے اوپر ہی مصیبت آنی ہے اسی کے شکوے اسی کی تذکرے ساری نیمتیں بھول گیا اور اللہ مقام شکر نصیب فرما دے شکر کا مزاج بنا دے تو پھر تکلیف نیمتوں میں گم ہو جاتی ہے احساس نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہزاروں ہیں تو ایک تکلیف سے کوئی حرج نہیں مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاد سید اسغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت کو شدید بخار تھا اور اس بخار کی شدت کی وجہ سے آپ پر غشی تاری ہو رہی تھی پھر ہوش آتا پھر غشی تاری ہو جاتی یہی کیفیت تھی جیسی ذرا سا ہوش آیا میں نے کہا حضرت کیا حال ہے کہا الحمد الحمدللہ الحمد بالکل ٹھیک ہوں گردے بھی ٹھیک ہیں سینے میں بھی درد نہیں ہے کوئی اور تکلیف نہیں ہے صرف ہلکا سا بخار ہے اللہ جب شکر کا مزاج بن گیا تو ایسا بخور جو مدہوش کر رہا ہے غشی تاری ہے لیکن جیسی ہوش گا الحمد الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے سینے میں بھی درد گوئی نہیں گردے بھی ٹھیک ہے اور آزاد بھی ٹھیک ہیں بس ذرا سا بخار ہے یہ ہیں اپنی نعمتوں میں برکتیں لانے والے اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنے والے اور اس شکر کی دولت سے اپنے اللہ کو راضی کرنے والے انتشکر یردا کم تم اس کا شکر کرو گے وہ تم سے راضی ہو جائے گا اس کی رضا شکر کے اندر ہے تو شکر بڑی عبادت ہے اللہ کا شکر اے اللہ تیرا کرم اور دل بھی اسی جذبے سے بھرا ہوا ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اتنی بڑی خوبی ہے آدمی کے اندر اگر یہ اندر رچ بس جائے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے تو کبر کی گندگی سے محفوظ ہو جائے گا تکبر سے محفوظ ہو جائے گا عجب سے محفوظ ہو جائے گا اس کے اندر آجزی توازو آ جائے گی کہ اللہ کی طرف سے میرا کون سا کمال ہے جب چاہے نظریں کروں لے تو میں وہیں کا وہیں کڑاؤں گا تماشا بن جاؤں گا دنیا والوں کے لئے. یہ تو اس کا نظر کرم ہے کہ نیمتوں کے اندر بٹھا رکھا ہے اور لوگوں کے زبانوں پہ تعریف کے کلمات ڈال دیے ہیں لوگ میرے ایبوں کے بجائے میری خوبیاں دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی ستاریت کا پردہ ہے کہ میرے ایب چھپی ہوئی ہیں ورنہ اگر میری اندر کی کہانی لوگوں پہ نظر ہو جائے تو سر اٹھانے کے قابل نہ رہو یہ تو اسی کا کرم ہے اسی کا فضل ہے جیسے اندر کی گندگیوں کو اللہ نے جل جیسی نعمت سے چھپا لیا اسی طرح میری زندگی کی خامیوں کو اللہ نے ستاریت کے پردے سے چھپا لیا وہ دیتے جا رہا ہے نعمتیں وما من نعمت انفمین اللہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے اسی کی عطا ہے اسی کا فضل ہے اسی کا کرم ہے اس سے دل اندر سے بھرا ہوا ہو اس سے بڑی اللہ کی محبت بڑھتی ہے جب محسن کے بارے میں ہر وقت یہ خیال آتا رہے کہ محسن نے میرا بڑا خیال رکھا ہے اور محسن نے میرا بڑا کام کیا ہے اور محسن نے میرے ہر موقعے پہ میری بڑی مدد کی ہے تو خود بہت اس محسن سے محبت ہو جاتی ہے جب یہ خیال اندر آ جائے کہ محسن نے اس موقع پر بھی اس گھڑی میں بھی اس مصیبت میں بھی اس موقع پر بھی میرے اوپر بڑا احسان کیا تو دل اس کی طرف کھینچتا ہے بلکہ کھچنے کے ساتھ ساتھ دل کی چاہت ہوتی ہے کوئی موقع مجھے بھی مولے ملے میں اس محسن کو راضی کر لوں کوئی موقع مجھے بھی ملے میں اس کو خوب راضی کروں دل کرتا ہے اندر سے کہ اس کی اطاعت کروں اس کی بات مانوں کہ میرا اتنا خیال کیا ہے تو میرے عزیز یہ بڑی عبادت ہے بڑی عبادت اللہ کا شکر سے دل بھرا ہوا ہو معاذ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ سرت والام کے پاس تشریف لائے اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ جب بھی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھنے سے نہ بھولنا اس دعا کو پڑھ لیا کرو اللہ اللہ شکریک شکریہ حسن عبادتی اے اللہ آپ ہماری ذکر اور شکر کی شکر پر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد فرما دیجیے اللہ اللہ و شکر اک و حسن عبادتی یہ دعا کر لیا کرو کہ اللہ تمہیں شکر کی توفیق نصیب فرما دے ایسی بڑی دولت ہے ایسی بڑی عبادت ہے تو اللہ کرے میرے عزیزوں ہماری زندگی شکر سے بھر جائے بس اوقات اپنے گھروں کو خود نیمتوں سے خود خالی کرتے ہیں جب ہماری زبانوں پہ نہ شکری آ جاتی جب ہمارے گھروں میں اللہ کی نیمتوں میں اللہ کا لحاظ نہیں رہتا تو اپنے گھروں کو خود نیمتوں سے خالی کر دیتے ہیں جب ہمارے اندر تکبر و عجب آ جاتا ہے کہ کچھ آ جائے تو آدمی کو اپنے اوقات یاد نہیں رہتے بھول جاتا ہے اپنے اوقات کہ اس کا کسی کریم داتا کا احسان ہے کسی محسن کی نوادشات ہیں کسی کی اس پہ نظر کرم پڑی ہوئی وہ بھول جاتا ہے تو اپنے زندگی کو خود نعمتوں سے خالی کر دیتے بس اوقات نعمتیں رکی شکلیں رہ جاتی ہیں اس نا کی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ اور نعمتوں کی لذت سے معروم کر دیتا بیٹے ہیں نعمت ہے لیکن اللہ نے اس سے نعمت سے لذت اٹھا لی کہتا ہے نہ ہوتے تو اچھا تھا بیوی بی ہے اللہ نے لذت اٹھا لی کہتے یہ نہ ہوتی تو اچھا تھا زندگی تو عذاب نہ بنتی شوہر ہے وہ کہتی ہے استے ہی نہ پڑا ہوتا تو اچھا گھر ہے ایسی بے سکونی ہے کہ قدم رکھنے کا دل ہی نہیں کرتا کانٹے چپتے اس گھر میں آگ کی بٹھی محسوس ہوتی ہے وہ گھر خوف آتا ہے خوف ش اس گھر میں تو اللہ کی نیمتیں ان پہ شکر ہو اللہ راضی ہو جاتا ہے یورکوں اللہ راضی ہو جائے گا اللہ نیمتوں میں اضافہ برکت دے دے گا اور نہ شکری ہوگی نہ شکری ہوگی کہ جب وہ نعمت استعمال کر رہا ہے موسن کا لحاظ نہیں کرتا اس کریم داتے کا لحاظ نہیں کرتا جس نے دیا اسے بھول جاتا ہے تو نیمتے زیادہ دن تک رہتی نہیں ہیں بھائی رہے بھی جائیں تو اللہ اس نیمتوں کا لطف اٹھا لیتا ہے ان کا فرو اگر نہ شکری کرو گے نیمتے لے لوں گا ولا یار والی کفر اللہ کے اپنے اللہ کو اپنے مندوں سے نشکری اچھی نہیں لگتی اسے نہ پسند نہیں ہے کس کی زبان پر نشکری کے کلمات ہوں اس کے دل میں نشکری کے جذبات ہوں اور جب وہ نیمتوں کو استعمال کر رہا ہو تو اس مولا کا لحاظ نہ رکھے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے پھر اللہ اس کی نہ کی سزا دیتا ہے تو میرے عزیزوں آج اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں سبحان اللہ لا تو عد تحصا دو حد شمار سے باہر ہے شمار سے بھی باہر ایسی نعمتیں لاکھوں کروڑوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہوا لیکن تو کہ آج احساس تکلیفوں کا زیادہ ہے شکر کا مزاج نہیں تو وہ نیمتے نظر نہیں آتی تکلیفیں نظر آتی کسی کو بیٹھ جاؤ وہ شکووں کا تذکرہ کرے گا شکوے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اللہ اکبر حالانکہ اللہ نے اسے لاکھوں سے اچھا رکھا ہوا تے ایسی دے رکھی اگر ان نیمتوں میں اپنے اللہ کو یاد کر لے سبحان اللہ اللہ ان نیمتوں کو محفوظ بھی کر دے گا اور ان نیمتوں میں اسے لطف بھی نصیب فرما دے گا ہر شخص کی زندگی اس کے پاس ہے وہ چاہے تو زندگی کو بنا سکتا ہے چاہے اجاڑ سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اسی کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر اس کی زندگی کا فیصلہ فرمانا ہے شکر واری زندگی نکلے گی اللہ ویسے اس کی زندگی بنا دے گا نہ شکری کی زندگی اختیار کرے گا اللہ حالات ویسے اس کے بنا دے گا ہر شخص کے اپنے پاس جیسے اس کی زندگی ہے ویسے اس کے اوپر حالات ہے ویسے اس کے اوپر حالات تو زندگی اللہ کرے ہمارے شکر سے بھر جائے زبانوں پہ ہر وقت اللہ کا شکر الحمد اللہ کا دیا بہت کچھ بہت اللہ کا فضل ہے بہت اللہ کا فضل ہے احمد ابن حرب کیا چوری ہو گئی آنے والے نے آ کر کہا چوری ہو گئی تمہاری کا کہ الحمدللہ کہا کا چوری ہو گئی اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے فرمائیں لگے چوری تو ہوئی لیکن اس سے بڑی چوری بھی ہو سکتی تھی اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس سے بڑی چوری نہیں ہوئی پھر مال کی چوری ہوئی میں نے اللہ کا شکر بجالے کہ عزت تو محفوظ رہی اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کچھ دنیا گئی ہی ہے ایمان تو محفوظ ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں سمجھ سمجھ کی بات ہے بھائی سمجھ سمجھ کی بات کہ ایمان تو محفوظ ہے عزت تو محفوظ ہے اتنا گیا ہے اس سے زیادہ محفوظ ہے الحمدللہ یہ شکر اللہ کا شکر ایسی زندگی ہے. اس کی برکت سے اگر کہیں آزمائش آ بھی جائے زندگی میں اللہ اس کو اس سے بہتر متبادل نصیب ہے کہ اس آزمائش سے اس کے درجے بھی بند ہو جاتے ہیں اور نعمتوں میں کمی بھی نہیں آتی ہاں. ان ازمائی سے اس کی درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں اور نیم بھی کمی نہیں آتی اللہ اس سے بہتر بدلہ بدلاتا فرماتا ایک بچہ کا انتقال ہو گیا حادیث میں آتا ہے وہ کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کی دوئی چیز اللہ نے لے لی اللہ اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے اور اس محل کا نام جنت میں بیت الحمد हم, شکر والا گھر وہ اس کوٹھی کا نام لکھ دیا جاتا اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے اسے اس سے بہتر چیز مل جاتی تو میرے عزیزو شکر بڑی عبادت ہے اگر اپنی زندگیوں میں اپنی اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں نعمتوں کی حفاظت اور برکت چاہتے ہیں تو بڑا آسان سی عبادت ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر کی عادت ڈال کون لمبے چوڑے مجاہدے کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا لیکن یہ تو ایک آسان سی عبادت ہے چلتے پھرتے گھر میں آئے بچوں کو خوش خرم دیکھا اللہ کا شکر ہے آفیت سے گھر میں پہنچے اللہ کا شکر ہے وقت پہ کھانا مل گیا لوگ تو بھیک مانگ کرتے ہیں میری بچی بھی میرے سامنے دسترخوان پہ بیٹھی ہے کتنوں کے بچیاں تو شیشے کھٹکھا کے بھیک مانگتی ہیں اللہ نے عزت کا چھت دے رکھا ہے کتنے لوگ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوتے ہیں اللہ نے عزت کا لباس میرے بچوں کو دیکھ رکھ رہا ہے کتنے بھیکاری بنی ہوئی ہیں اللہ رب العزت رزق سامنے بھی دے رہا پھر زبان کا ذائقہ بھی محفوظ رکھا ہے پھر آنکھوں کی بینائی سے اس رزق کو دیکھ بھی سکتا ہوں پھر ہر چیز کا لطف بھی ذائقہ اٹھا اٹھا کے اٹھا رہا ہوں پھر اللہ رب العزت نے ہاضمے کا نظام بھی ایسا بنایا کہ جو کھاؤں الحمدللہ وہ اندر ہضم ہو جاتا ہے کیسی اللہ کی نیند کیسی کیسی اللہ کی نیند تو کیا ہوگا لزید شکر کرو گے اللہ اور دے دے گا شکر جکرنے میں حرج کیا ہے نیمتے مر جائیں گی میرے عزیزوں ایک دکان سے دو دکان بن جائے اور ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بن جائے اور ایک ملازمت کے بعد تنخواہ بڑھ جائے گریڈ بڑھ جائے تنخواہ بڑھ جائے تو اللہ کی طرف سے رزق بڑھنے کا وعدہ نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد مزدوری بڑھ جائے محنت بڑھ جائے خواری بڑھ جائے چوکیداری بڑھ جائے نعمت بڑھ جائے اس کا وعدہ نہیں ہے لیکن شکر پر تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس میں نیمتے بڑھا دیتا ہوں اس پہ تو اللہ کا وعدہ ہے باقی چیزوں میں تو ہو سکتا ہے محنت مزدوری بڑھ جائے لیکن اس پر تو اللہ کی طرف سے نیمتے بڑھ جانے کا وعدہ نیمتے بڑھ جائیں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جائیں گی میرے عزیزوں اللہ کا شکر بجا لانا عادت بن جائے اللہ کہ ہمارا مزاج بن جائے جب بھی کوئی پوچھے کیا حال الحمد للہ اللہ کا بڑا شکر ہے نہ کرنے سے کیا ہوگا پورے معاشرے میں نہ ہی نہ شکریہ پھیلے گی نہ شکر ہی نہ پھیلے گی ہر طرف شکر کا مزاج ہو اور جن حالات سے ہم ناچار ہیں دوچار ہو چکے ہیں آج جن حالات سے شک سچ یہ ہے کہ یہ بھی اجتماعی نشکری کی سزا ہے جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں یہ بھی اجتماعی نشکری کی سزا ہے اللہ میں یہی کہہ رہا کریتن کانت آمین مطمئن یا من کل مکان فکا فروت بھی اللہ ان کا یہ علاقہ بڑا اچھا تھا یہ امن بھی تھا امن بھی تھا اطمینان بھی تھا اب اس علاقے سے مراد کوئی خاص علاقہ نہیں ہے پورا پاکستان بھی ہو سکتا ہے ہمارا کراچی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے فرمایا كانت عام ہی اس وقت تو ہمارے پورے ملک کے حالات اسی آیت کے مطابق ہیں کانت عام ہی بڑا امن کا شہر تھا مطمئن بڑے اطمینان سے تھے اطمینان کہتے دل کے اندر ڈر اور خوف نہ ہو اور امن کہتے ہیں باہر کے دشمن کا ڈر کوئی نہ ہو امن بھی تھا یہاں اطمینان بھی تھا یہ عطیہ من کل مکان ہر طرف سے روزی کی فراوانی تھی مشرق مغرب شمال جنوب کے تجارتی راستے بالکل پرامن تھے رحمت کی بارش ہوتی زمین رحمت کا غلہ دیتی خوشحالی خوشحالی تھی علمیہ پھر کیا ہوا فرمایا فکا فرد بھی اللہ انہوں نے اللہ کے نعمتوں کے کی نہ کیے کی ہے المیہ کیا سزا دی فرمایا فضا کا اللہ سلجو اوالخوف ایک تو میں نے دنیا بھر کا بیکاری بنا دیا اور دوسرا میں نے ان کے دلوں کو خوف سے بھر دیا تو دونوں چیزیں ہیں نہیں ہمارے ملک میں بےکاری بھی بنے ان کے جو ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے بےکاری بھی بنے ان کے جو ہمارے بچوں کو ذبح کریں بےکاری بھی بنے ان کے جو ہماری بچیوں کو بموں سے تباہ کر رہے برباد کر ان کے بےکاری اس سے اور ذلت کیا ہوگی بےکاری بھی انہیں کے فردا کا باسلخ ایک تو یہ بھوکے ہو گئے بےکاری ہو گئے دوسرا والخوف ان کے دل خوف سے بھر گئے کیا حال ہے پورے شہر کا دکان پہ کوئی جائے تو ماں پریشان ہوتی ہے بیٹا واپس آئے گا نہیں آئے گا شوہر جائے تو بیوی بی پریشان ہوتی ہے خیریت سے شوہر آئے گا نہیں آئے گا بیٹا جائے تو باپ پریشان ہوتا ہے اطمینان نہیں امن سے آئے گا بھی نہیں آئے گا فضا کا ایک تو بھوکے ہو گئے برکت چلی گئی برکت چلی گئی برکت نام کی چیز ختم ہو گئی ایسا فقر آ گیا اندر اندر فقر پریشان کر رہا دوسرا خوف اور اس خوف کے عذاب سے دوسرے عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے یہاں جان کا خوف ہے اولادوں کو بیچ رہے وہاں جہاں ایمان خطرے میں بیچے جا رہے یہاں جان کا خوف ہے وہاں ایمان کا خطرہ ہے ایک عذاب کے بعد دوسرے عذاب میں بیچ رہے ہیں جان بچانے کی فکر ہے ایمان بیچا جا رہا ہے دنیا بچانے کے لیے آخرت تباہ ہو رہی ہے جان بچ جائے شاہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے پاکستان جب پاکستان بنا نیا نیا تو وہاں ان کی بڑی عزت تھی یہاں جب آنے لگے تو شروع شروع میں لاقارونیت تھی کسی نے کہا تھا آپ یہاں سے چھوڑ کر پاکستان جا رہے ہیں کہاں بھائی پاکستان میں جان کا خطرہ ہے یہاں ایمان کا خطرہ ہے میں جان کا خطرہ برداشت کر سکتا ہوں ایمان کا خطرہ برداشت نہیں کر سکتا ایمان کو نہیں خطرے میں ڈال سکتا کیا ہوگا جان چلی جائے گی جان چلی جائے گی نا تو قبر میں تو نہیں چیخیں گے مرنے کے بعد تو افسوس نہیں ہوگا معاشر میں تو حسرت نہیں ہوگی کل قیامت میں تو رسوا نہیں ہوں گے اور خدا نہ خاصہ ایمان ہی چلا گیا تو قبر میں بھی چیخیں گے معاشر میں بھی رسوائی ہوگی اللہ کے سامنے بھی ندامت اور شرمندہ اور ذلت ہوگی تو وہ گھاٹا زیادہ ہے وہ نقصان زیادہ ہے تو خوف لباس الجوع والخوف خوف بیٹھا ہوا ہے دلوں میں اور میں اش اس عذاب کے بعد دوسرا عذاب کے اولادوں کے ایمان خطرے میں جا رہے ہیں اپنی اولادوں کو یوں پھینک رہے ہیں گندگیوں کے اڈوں میں جہاں حیا اور غیرت کا سکہ کھوٹا ہے جہاں ایمان حیا کے سکے کھوٹے وہاں اپنے بچے کو یوں پھینک رہے اپنے ہاتھوں سے ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب بجائے اس کے کہ اللہ نے جو کلام میں بتایا اس پہ غور کیا جائے کہ یہ خوف آیا کیوں یہ ہماری اجتماعی کون سا گنا ہے جس کی نفوص سے آج من حالات سے دو چار ہیں لباس الجوع والخوف بھیکاری اور خوف اللہ ہم کہہ رہے بیما کانو یسنع یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تم نے کیا یہ اسی کا آج پھل ہے جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا یہ اس لیے سزا آئی کہ فکا فرت بھی انعام اللہ اللہ کی نعمتوں کی نہ ہوئی اللہ کی نعمتوں کی نہ ہوئی ایک تو نعمتیں وہ ہیں اللہ کی جو دنیاوی ہیں اللہ نے مال دیا عزت دی اولاد دی کاروبار دیا حسن دیا خوبصورتی دی گھر دیا کاروبار دیا مال دیا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ان نعمتوں میں بھی اللہ کا شکریہ ہوئی ان نعمتوں میں بھی اللہ کی نہ شکریہ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کبھی اس موسم کا لحاظ نہیں رکھا گیا اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا نہ اولاد کی تربیت میں نہ گھر کے ماحول میں نہ اولاد کی تعلیم میں نہ اپنے کاروبار میں کہیں اس کا لحاظ نہیں معاشرے کا لحاظ رکھا بلادری کا لحاظ رکھا سوسائٹی کا لحاظ رکھا دوستوں کا لحاظ رکھا نہیں رکھا تو اس محسن کا لحاظ نہیں رکھا نہیں رکھا تو اس محسن کا لحاظ نہیں رکھا ایک تو یہ نعمتیں دوسری اللہ نے روحانی نعمتیں دے رکھی تھیں سبحان اللہ مسجد کا ماحول گھر میں مسلمان ماں باپ اسلام گھر میں آ گیا دین کی آواز گھر میں پہنچ گئی کلمہ کی آواز میرے کان میں آ گئی میں دیکھتے جاگتے دنیا میں آتی اللہ کی بڑائی میں نے سنی رسول اللہ کے تذکر سنے اس نعمت اسلام کی بھی ہم نے قدر نہیں کی اس نعمت کی بھی قدر نہیں کی ہمیں مہاجر یاد رہا پنجابی یاد رہا پٹھان یاد رہا میمن یاد رہا مسلمان یاد نہیں رہا اس کی ایک سزا ہے یہ اس کی سزا ہے ہمارے ہاں ترجیحات بدل گئیں اسلام ترجیح نہیں بنی بلادری قوم نسل وطن علاقہ یہ ہماری ترجیحات بن گئیں اسلام پس منظر پس منظر میں چلا گیا بلادریاں آگے آگئیں خاندان آگے آ گیا قوم آگے آ زبان آگے آ شہر اپنے وطن یہ آگے آ گئے فکر فرد بھی انعام اللہ جب اللہ کی نعمتوں کی نہ کی تو اللہ نے پھر سزا بھی دی فضا اللہ علباسل جو اول خوف بھی بنا دیا اور دلوں کو خوف سے بھر دیا بھرا ہوا دل خوف سے کہیں اندر سے اطمینان نہیں کہیں اندر سے اتمنان. خوف زدہ زندگیاں ہیں اسی کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہے ٹینشن بھی ہے نیندیں بھی اڑ گئی ہیں خوف گولیاں بھی ایک حد تک کام کرتی ہیں اس کے بعد گولیاں بھی کام نہیں کرتی اچھا میرے عزیزو یہاں سے کینیڈا چلے جائیں گے ملیشیا چلے جائیں گے کہیں اور چلے جائیں گے قسم خدا کی دل کا یہ خوف پھر بھی ختم نہیں ہوگا اللہ کے قرآن کی تعبیر یہی ہے فرما لباس الخوفی یہ سزا نہ کی ہے یہ خوف ایسا ہے یہ خوف ایسا ہے جیسے جسم کا لباس ہر وقت جسم کے ساتھ ہوتا ہے ہاں بدلتا رہتا ہے شادی کا کچھ اور گھر کا کچھ اور کلب کا کچھ اور دوستوں کے لیے کچھ اور لباس بدلتا ضرور رہتا ہے لیکن بدن پہ لباس رہتا ہے فرما اسی طرح لباس الخوف جیسے بدن پہ ہر وقت لباس لگا رہتا ہے اسی طرح خوف بھی اس کے ساتھ ہمیشہ ہی لگا رہتا ہے. نہیں جائے گا یہ خوف نہیں ختم ہوگا اندر کا خوف انجانا سا بھی خوف ہوتا ہے انجانا سا بیماری کا خوف کہیں بیماری نہ لگ جائے ہاں نہیں تحقیق آئی بیماری کی ہاں? ناک میں پانی ڈالنا مشکل ہو گیا خوف استا ایسا خوف یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں نیا سے نیا خوف مسلط ہیں خوف کی شکلیں نہیں نہیں بیماریاں نئے نئے حالات خوف زیادہ جو بیماریاں آ رہی ہیں خوف کی ساری شکلیں تو کتنا بچے گا یہ انسان کس کس دشمن سے بچے گا کس کس دشمن سے بچے گا تو لباس الخوف والجو یہ خوف کا لباس بھوک کا لباس پیچھا نہیں چھوڑے گا اور میرے عزیز کتنا آسان سا علاج اللہ نے بتا دیا تم شکر کی زندگی گزارو تمہیں اس عذاب سے نجات دے دوں گا سبحان و ان تشکرو یا تم اپنی زندگی شکر والی بنا لو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا پھر دیکھیے یہ اندر کا خوف کیسے بدلتا ہے امن سے اور یہ فقر اندر کا اللہ کیسے غنا سے بھر دیتا ہے ایک وقت کی روٹی ملے گی لیکن یہ اندر کا غنی اور بادشاہ ہوگا اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے الغنا گنا النفس اصل دولت مند وہ جو اندر سے دولت مند ہے وہ دولت مند نہیں جس کے پاس دولت بہت ہو اندر کا فقیر ہو وہ تو دولت کا چوکی دار ہے وہ تو دولت کا چوکی دار ہے اصل دولت مند وہ ہے الگنا گینا نفس جو اندر سے غنی بن جائے اندر سے غنی یہ دولت مند ہے تو آج کوئی کوئی کہا کہ پورے ماحول میں نہ ہے میری شکر گزاری سے کیا ہوگا نہ میرے جیز اگر ایک گھر ایک فرد بھی اپنی زندگی پوری شکر والی بنا لے تو اللہ اس کے اندر کا خوف ختم کر دے گا اللہ اس کے اندر کی فکر کو مٹا دے گا اس کے اوپر سے لباس الخوف والجو یہ لباس اتر جائے گا اللہ کا وعدہ ہے وہ ان تشکروں یار دو شکر کرے گا میں راضی ہو جاؤں گا میں راضی ہو جاؤں گا جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے نا پانی کے اندر اور ڈوب جاتی ہے کتنی تازہ ہوتی ہے وہ کیسی اڑ رہی ہوتی ہے کیسی گھوم رہی ہوتی ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے کیا تازگی ہوتی ہے اس کے اندر بلکہ آج کل ڈاکٹر ڈپریشن کے مریض کو کہتے ہیں میاں اس مچھلی کو دیکھتے رہن ختم ہو جائے گا وہ اتنی تازہ ہوتی ہے تو میرے عزیز قسم خدا کی کوئی شخص شکر گزاری کی زندگی میں ڈوب کر زندگی گزارے وہ اتنا ترو تازہ رہے گا کہ لوگ اس کے پاس بیٹھ کر ترو تازہ ہو جائیں گے اتنا ترو تازہ ہو جائے گا وہ اندر سے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھیں گے تو سکون ملے گا لوگ اس کے پاس آئیں گے تو تازگی محسوس ہوگی ایسی تازگی ہوگی لیکن اگر اسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تڑپتی ہے سڑ جاتی ہے اور شکر گزاری کی زندگی سے آج اس کو باہر نکال دو یہ تڑپے گا تڑپے گا خوف کی وجہ سے تڑپے گا اندر کے فقر کی وجہ سے اور اندر سے سڑ جائے گا سڑ جائے گا اس کی زندگی کششی ختم ہو جائے گی یہ زندگی کے لطف سے محروم ہو جائے گا سڑ جائے گا اور میرے عزیزو اگر یہی مچھلی آدھی اندر پانی میں اور سر باہر نکال دیں تب بھی تڑپے گی تب بھی سڑنا شروع ہو جائے گی ہاں یہ بھائی دو کشتیوں کے سوار کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہاں پوری زندگی شکر گزاری والی پوری زندگی اسلام میں پوری زندگی ہے کہ پوری اسلامی زندگی ہو پوری زندگی میں اللہ کا شکر ہو گھر میں بھی باہر بھی, بازار بھی سب اللہ کی نعمتیں ہیں ہر جگہ اللہ کی شکر گزاری ہو پھر دیکھیے کیسی تازگی آتی چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ گھرانہ ہو چاہے وہ ملک ہو چاہے وہ قوم ہو کوئی بھی شکر گزاری کی زندگی پہ آئے گا اللہ اسے خوف اور فقر کے لباس سے جسے کہیں کہ محفوظ فرما دیں گے اس پر خوف اور فقر کا لباس نہیں آئے گا وہ اندر سے غنی اور اندر سے مطمئن اور ان کی زندگیوں میں اطمینان آ جائے گا اطمینان آ جائے گا تو میرے عزیزوں آسان سی عبادت ہے شکوے تو ہیں ہماری زبانوں پر ہر ایک کو رونا ہے کیا کیا جائے شیتانگر ڈالتے بھی میاں کہیں اور چلے جاؤ یہ کوئی حل ہے کہاں جاؤ گے وہاں کیا یہاں سے ڈپریشن کم ہے کیا وہاں خودکشی ہیں کیا یہاں سے کم ہے کیا وہاں اولاد ماں باپ کی نافرمان یہاں سے کم ہیں کیا وہاں میاں بیوی بی میں طلاق کیا یہاں سے کم ہیں کہاں جا رہا ہے؟ وہاں کوئی جنت ہے کیا وہ خود اپنی زندگیوں سے بیزار خودکشی ہیں اپنے ہاتھوں سے یہاں تو دوسرے مار رہے ہیں نا یہاں تو دوسرے مار رہے ہیں. وہاں اتنے بیزار ہیں زندگی سے خود مر رہے ہیں. اکتیس سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی سے مر رہا اکتیس سیکنڈ میں کوشش کرنے والے جو ان کی اپنی رپورٹ ہے اکیس آدمی بیس زخمی ہو جاتے ہیں ایک خودکشی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ایک میٹر میں جہاں دو آدمی خودکشیاں کر رہے ہوں پتہ ان کی کوئی زندگی ہے کیا زندگی عذاب کی اور پھر وہاں میری نسلوں کا ایمان بچے گا اللہ معافر ایسی ایسی عبرت کی کہانیاں ہیں کہ المان والحافظ وہاں سب سے پہلے بچے کو سکھائے صفر جاتا ہے کہ ابے ابا کو قید کیسے کرانا ہے اور اما کو تھانے کیسے بلانا ہے سب سے پہلے صفر سکھاتے ہیں وہ کوئی زندگی نہیں تو میرے عزیز و جو اصل سبب ہے میری بربادی کا اور میری اس خوف خوف زدہ زندگی کا وہ نہ شکری ہے اسے بدلا جائے اپنے گھروں کے اندر کہ اپنے گھروں میں شکر گزاری کی زندگی ہو کہ دل اللہ کے شکر سے بھرا ہوا ہو جس سے اللہ سے محبت ہو جائے اللہ سے پیار ہو جائے اور اس شکر کی برکت سے اندر کے جذبے کی برکت سے اللہ کے اطاعت کا جذبہ آ جائے اور زبان پر بھی اللہ کے نعمتوں پہ شکر ہو اور اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت میں استعمال سے پہلے دیکھ لے کہ اللہ اس میں ناراض تو نہیں ہو رہا ربانی انکر اللہ کا پیارا نبی جسے اللہ نے بڑی دانش عطا فرمائی تھی کہنے لگے اللہ ت نے مجھ پہ نعمتوں کی حد کر دی اب مجھ پہ فضل فرما کہ میں تیری ہر نعمت یوں استعمال کروں جسے تو راضی ہو جائے کہ تیری ہر نعمت یوں استعمال کروں اس جوانی کو اس حسن کو اس دولت کو اس آنکھوں کی چمک کو سے اچھے گھر کو اس اولاد کی نعمت کو سوسائٹی میں اچھے مقام کو ان سب کو یوں استعمال کروں جیسے تو راضی ہو جائے پھر دیکھیے اللہ اس نعمتوں میں کیسی برکت اور کیسی خوشی نصیب فرمات کیسی خوشی نصیب فرماتا ہے میرے عزیزوں آسان نسخہ ہے اس وقت آسان نسخہ کہ اللہ کا شکر کی زندگی ہو ہر وقت زبان پہ اللہ کا شکر ہو دل اللہ کے شکر سے بھرا ہوا اور قدم قدم پہ اللہ کی نعمتیں ہیں قدم قدم پہ اللہ کی ہیں آپ گھر جائیں کیسی نعمتیں آپ استعمال کر رہے ہیں سفر پہ چلیں سواری موجود ہے گاڑی موجود ہے گھر پہنچنا آسان ہے کتنی بڑی نعمتیں ہیں آزاد سلامتیں رینگ نہیں رہے ٹھوکریں نہیں کھا رہے بنائی سلامت ہے کسی کا سہارا لینا نہیں پڑتا آزاد سلامت ہیں تو انہیں سوچو جو ٹانگوں سے معروف رہ کی میں رہا ابا کی بات سن سکوں سماعت نہیں ہے تصور کیجیے ان کا جو بنائی سے معروم ہیں کہ ان کے حسرت ہی رہ گئی کہ ماں باپ کے چہرے پہ نظر پڑ سکے اللہ نے بینائی دے رکھی سماعت رکھی اندر کی بات سامنے والے کو کیسے سمجھاؤں اس حسرت میں زندہ کے دن گزر گئے اللہ نے قوت گویائی نصیب فرما رکھی ہے کیسی کیسی نعمتیں اللہ کی ایسی ایسی اللہ کی نعمت ہر نعمت ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے سبحان اللہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا وہ چلتا تو اسے پکڑ کے روکنا پڑتا وہ رکتا تو اسے ہاتھ سے ہلانا پڑتا تھا پھر وہ چلتا تھا یعنی آساب کا کنٹرول یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر ایک نعمت یہی چلی جائے زندگی عذاب بن جائے کہ اپنی مرضی سے نہ چل سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا چلانے کے لیے ہاتھ مارنا پڑتا کھڑا کرنے کے لیے روکنا پڑتا ہے کیسی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ آنکھوں کی پلکیں اللہ اکبر آنکھوں کی پلکیں کیا نعمت ہے یہ کیسے جیسے مرضی بند کر لیتے ہیں کھول لیتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہو جائے زندگی کتنی کوفت والی بن جاتی کہ بند ہو گئی تو جب تک ہاتھ سے اوپر نہ کریں اوپر نہیں ہوتی اوپر ہو جائے تو جب تک ہاتھ سے نیچے نہ کریں نیچے نہیں ہوتی کیسی زندگی میں کوفت ہو جائے گی ایک نوجوان کی آنکھوں کی پلکیں چلی گئی باہر نکلتا ہے گرد پڑتی ہے واپس آتا ہے پانی سے صاف کرتا ہے پھر باہر نکلتا ہے گرد پڑتی ہے پھر صاف کرتا ہے بار بار صاف کرنے سے اس کی یہ جلد اتنی کمزور ہو گئی اب پانی ڈالتا ہے ایسا لگتا ہے تیزاب ڈال رہا یہ آنکھوں کی پلکیں وائپر کا کام دیتی ہیں سبحان اللہ گرد آئی پانی آیا صاف ہو گیا کیا نیمت ہے اللہ کی کیا کیا نیمتیں میرے یہ چیزوں اللہ کی نیمتوں کو سوچو سوچو کیسے کیسے اللہ نے نعمتیں دے رکھی تاکہ اس محسن کی عظمت سے دل بھر جائے اس محسن کے پیار اور محبت سے دل بھر جائے پھر راتوں کو کھڑا ہونا اس محسن کے لیے آسان ہوگا پھر اس محسن کے لیے سب کچھ قربان کرنا اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھنا آسان ہو جائے گا پھر اس محسن کو ناراض کرنے میں حیا آئے گی حیا جیسے اچھا بحیا ملازم اور جسے کہیں کہ نیک سیرت ملازم جب وہ اپنے دیکھتا ہے کہ میرے مالک نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا تو اسے اپنے محسن کی نافرمانی کرتی ہے حیا آتی ہے لحاظ کرتا ہے میرا محسن ہے بڑا محسن ہے اگر کوئی اسے برنگیختہ بھی کرے کہتا نہیں میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اس کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں اس کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں تو میرے عزیز ہو اس کریم دادا سے بڑا بھی کوئی ہمارا محسن ہوگا یا رب بکل کریم اے انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اللہ خلا کا کافا ضوا کا فا لگی سورت ہی ماشا تیری اس نے اتنی خوبصورت تصویر بنائی اتنی تصویر خوبصورت بنائی کہ اس سے اچھی تصویر بن ہی نہیں سکتی تھی اگر یہ آنکھیں یانہ نہ ہوتی کہیں اور ہوتی منہ یانہ ہوتا کہیں اور ہوتا کیسا عجیب سی شکل بنتی لیکن اللہ نے ایسا خوبصورت سانچا بنایا ہے سبحان اللہ ہاں؟ لکما اٹھاتا ہے منہ میں ڈالنے کے لیے دیکھ بھی لیتا ہے سونگ بھی لیتا ہے منہ میں بھی, بھی ڈال لیتا ہے اگر یہ شکل بدل جاتی یہ آنکھ ایسی بڑھتی جیسے ہاتھ بڑھتا تو کتنا عجیب لگتا اگر کان پاؤں کی طرف بڑھنے لگتا تو کتنا عجیب سی شکل ہو جاتی سر کے بال بڑھتے ہیں اگر یہی بال پلکوں کے بڑھتے ہیں، کتنا عجیب لگتا جیسے کان بڑا ہو رہا ہے ہاتھ بڑا ہو رہا ہے اگر یہی ہونٹ لمبے ہونے لگتے کیسی بدی شکل بن جاتی لیکن اللہ کے اگر اللہ خلا کا کفا سوا کافا عدلگ پھر سورت معاشا اس رب نے ایسی خوبصورت تصویر بنائی سوچو کبھی بیٹھ کر تھوڑی دیر سوچ لیا کرو اللہ کی یہ نعمت بھی یہ نعمت بھی یہ احسان بھی یہ کرم بھی تاکہ اس کی محبت دل میں آ جائے اس کی عظمت دل میں آ جائے اور اندر سے طبیعت امادہ ہو جائے اس محسن کو تو راضی کرنا ہے اس محسن سے تو پیار کرنا چاہیے اس کے احسانات بہت ہیں اس کے احسانات بہت ہیں اور میرے عزیزو یہ تو ساری دنیاوی نعمتیں اور ان ساری نعمتوں پہ بھاری نعمت اللہ نے مسلمان بنایا ہے اللہ نے مسلمان وہ دین دیا ہے جو سارے عثمانی دینوں سے سب سے بڑیا دین وہ نبی دیا ہے جو سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر نبی ہاں اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دے رکھی اس پہ اللہ کا شکر ہو اس پہ اللہ کا شکر تو میرے عزیزو آسان نسخہ ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا اپنی نیمتوں کی حفاظت کا اپنے چین اور سکون کی زندگی کو سنوارنے اور حفاظت کا کہ ہر وقت اپنی زندگی میں اللہ کا شکر بجا لاؤ اللہ مجھے بھی بھائی اس عبادت کی توفیق نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرما دے آخر دا الحمد اللہم اللہ الحمد کلو ولاک شکر کلو اللہ الحمد کلو ولیک شکر کلو الحمد لا نفسك ہے مولا اپنے فضل سے ہم سب کو شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما ہر قسم کی نہ سے معفوظ فرما ہے مولا ہم سب کو شکر گزاری کی زندگی نصیب فرما مولا آج تک جو نہ شکر ہی اپنی رحمت سے معاف فرما ہے مولا ہم سب کو معاف فرما تمام حاضرین حاضرات کے گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو معاف فرما مولا اس نشکری کی نحوثت سے ہمیں نعمتوں سے معروم نہ فرما عزت کے بعد علت سے محفوظ فرما آفیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما صحت کے بعد موضی امراض سے محفوظ فرما اے مولا خوشحالی کے بعد تندستی سے محفوظ فرما ایمان والی زندگی ایمان والے ماحول سے محروم نہ فرما مولا ان مبارک صحبتوں سے ان مبارک مجالے سے ہمیں محروم نہ فرما مولا جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت عظمت صحبت نصیب فرما اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما پورے دین پہ چلنا آسان فرما زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما اے مولا بیماروں کو آفیت والی صحت نصیب فرما ایمان والی زندگی نصیب فرما تمام حاجت مندوں کی جائز حاجات کو پورا فرما جو مشکلات میں ہیں پریشانیوں میں ہیں مولا انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے تو ان کے نام بھی جانتا ہے مشکلات اور حالات بھی جانتا ہے اولا سبھی کے مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کو ختم فرما بیماروں کو آفیت والی صحت نصیب فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما اے مولا کلمے والی زندگی نصیب فرما کلمے والی موت نصیب فرما قبر کی رسوائی سے محفوظ فرما معاشر کی ضلعت سے محفوظ فرما ہم سب کو مولا اپنے فضل سے جنت الفردوس نصیب فرما اے مولا دنیا میں بھی اپنی رضا کی زندگی نصیب فرما موت بھی اپنی رضا والی نصیب فرما کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما اے مولا کریم ہمارے اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا اولادوں کے فتنوں سے آزمائشوں سے نافرمانیوں فرمانیوں سے محفوظ فرما اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما مسلمان نے عالم پہ رحم فرما مسلمانہ نے پاکستان پہ رحم فرما مولا ہمارے شہر پہ رحم فرما ہمارے حال پہ رحم فرما اے مولا کریم دین کو اور دین کی فضاؤں کو عام فرما بے دینی کو ختم فرما اور بے دینی کے علم مرداروں کو ہدایت نصیب فرما اے مولا جو بے دینی کی علم مردار اور بے حیائی کو فروغ دے رہے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما اولا جو بدقسمت لوگ مسلمانوں کو دین سے اہل دین سے علماء اور صلحاء سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے ان ظالموں کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما اے مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول ہے ان ظالموں کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما مولا مساجد کی مقدارس کی مکاتب کی علماء کی حفاظت فرما مولا جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے جو تیرے ہاں مقبول ہیں ان کی عظمت محبت قدر نصیب فرما ان کی محنتوں کو قربانیوں کو قبول فرما کر دین کو سر نصیب فرما. اے مولا کریم سارے عالم اسلام کو نیک اور صالح قیادت نصیب فرما اور بے اور ظالموں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما اے مولا کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما جن کی بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک سالے رشتوں کا انتظام فرما اور جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما گھروں کے ٹوٹ پھوٹ کو بردیم کو نفرتوں کی فضاؤں کو مولا اپنے فضل سے ختم فرما محبتوں کو اور الفتوں کے ماحول کو عام فرما ایمان والی شکر والی زندگی ہمارے گھروں میں زندہ فرما اور بنا تقبل عالم رحیم وسل اللہ